سوال ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورۂ تحریم کی آیت نمبر چار ہے اور یہ میں پارے میں ہے فِن اللہ هُوَ مولا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ و جبریل و بس اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اور نیک مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے مولا کس کس کو فرمایا جبریل کو بھی فرمایا اللہ تو مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور نیک مسلمان بھی مولا ہے یہاں تو بات ہی صرف مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو سراحت نشاط فرمایا کہ جبریل کو بھی فرمایا اور نیک مسلمانوں کو بھی فرمایا اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اختتام پر ہیں ہم پڑھتے ہیں ربنا ولا تحمل اسران حملته مولا ہے تو ہمارا مولا ہے مولانا کے کی مانا کیا ہے ہمارا مولا تو ہمارا مولانا ہے ہم داڑی ٹوپی والے کو کیا بولتے ہیں مولانا کہتے ہیں تو آپ ایک مولا کے واندے پڑھیں آپ کو یہاں تو ہر داڑی ٹوپی والے کو آپ خود مولانا کہتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کیوں نہیں کہا جا سکتا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت تو مولا فعلی علی مولا اور ایک الفاظ اس طرح میں ملتے ہیں من کنت اللہ مولا فہذا علی جن مولا اور مولا قال علیہ الصلاۃ والسلام جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے لہٰذا یہ سراہ یہ باتیں منقول ہیں اس میں بہت ساری باتیں اور بھی کی جا سکتی ہے جیسے مولا اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اسی طرح اکبر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ اکبر کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ تو صدیق اکبر سب سے بڑا سچا فاروق اعظم جیسے گزشتہ مذاکرے میں غوثِ اعظم کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اسی طرح عثمان غنی غنی بھی اللہ کی صفت ہے ٹھیک ہے حضرت عثمان کو غنی کہتے ہیں مگر یہ جو خارجیوں کا نکالا ہوا ہے جنہیں بوز علی ہے انہیں یہیں پہ آ کے کہ مولا علی تو یہ بہرحال ایک عداوت والی بات ہے اور ایک جہالت والی بھی بات ہے کہ فقہ کی کتاب میں آپ کو کثرت کے ساتھ یہ مسائل ملیں گے جو غلاموں کے مسائل ہیں تو غلام کو عربی میں کیا کہتے ہیں عبد کیا کہتے ہیں عبد اور اس کا جو مالک ہوتا ہے جو اس کو خریدتا ہے یا جس کو جہاد میں اس کے ہاتھ میں حاصل ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں تو ہر غلام کا ایک مولا ہوتا ہے اب جس کی ایک پتنگ ہی کٹی ہوئی ہو بغیر کٹی پتنگ جسے کہتے ہیں نا تو اس کی تو ڈوری نہیں ہوتی تو جو غلامی یہ رسول میں ہی نہیں ہے تو پھر وہ مولا کی بات کیسے اس کی سمجھ میں آئے گی مولا عالم